باہر میں پارے کا دوسرا رکوع ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الردین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلك تاركم بَعْدَمَا يوحى إليك بضائق بِهِ صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء ملك إنما أنت نظير واللہ صدق اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ, سورہ حود کی آیت نمبر بارہ سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے فلا اللہ کا طارقم واضح مایوح ان کافروں کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ شاید آپ کچھ حصہ اس کلام میں سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے ان کافروں کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ آپ اس قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے جو آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے یہ جو حرف ہے لا یہ ترجی کے لیے آتا ہے ترجی کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں امید کرنا تو ویسے لفظ ترجمہ کیا جائے تو مانا یہ بنتا ہے امید یہ ہے کہ آپ اس کلام کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے جو آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے تو اگر یہ ترجمہ کریں تو اشکال ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید اور یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ آپ مشرقین اور کفار کے اعتراض کی وجہ سے قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ توقع حضور سے نہیں تھی یہ توقع کافروں کو تھی کہ شاید ہماری مخالفت کی وجہ سے ہمارے اعتراضات کی وجہ سے آپ قرآن کا کچھ حصہ جس حصے میں بتوں کی مذمت ہے اسے چھوڑ دیں وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لا یہ جو حرف ہے یہ ترجی کے علاوہ امید کے علاوہ اظہار بعید کے لیے بھی اظہار بود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ آپ کا آپ کلام اللہ کا قرآن کا کچھ حصہ کیسے ترک کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ کام آپ کی شان سے بہت بعید ہے بذا کم بھی صدر کا اور آپ کا دل کیسے تنگ ہو سکتا ہے این یقول ان کی اس قسم کی باتوں سے کہ وہ کہتے ہیں لولا ان ذل علی کن محمد پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا اسے دولت کیوں نہیں دی جاتی او جا ام ملک یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا اگر اس کے پاس دولت کا امبار ہوتا یا کوئی فرشتہ آتا جو اس کی تصدیق اور تائید کرتا تو ہم اس کی نبوت کو مان لیتے لیکن نہ تو یہ مالدار ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہے تو ہم کیسے اس کی نبوت کو تسلیم کریں فرمایا کہ ان انت نظیر بے آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں بلک الشی وقیل اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے اور اللہ ہر کام کا کار ساز ہے بنانے والا ہے یعنی اللہ اور رسول کی حدود بالکل الگ الگ ہیں رسول کا کام ہے دین کی دعوت دینا لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا باقی فرشتوں کا اتارا جانا دولت کا دیا جانا موج کا ظاہر کیا جانا کسی کے دل کو بدل دینا یہ رسول کے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے ام نفترا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گڑ لیا ہے الفتو دشری سواری مصری ہی فرما دیجیے تم اس کی مثل گھڑی ہوئی دس صورتیں لے آؤ بد ا منسطا تم مندون اللہ اور تم اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا جسے طاقت رکھتے ہو اس کو بلا لو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو چیلنج دیا گیا قرآن کی صداقت کا انکار کرنے والوں کو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن انسانی کلام ہے تو تم اس قرآن جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ اصل میں پہلے انہیں چیلنج دیا گیا تھا قرآن کی مثل بنا کر لانے کا کہ اگر تم قرآن کی سچائی میں شک کرتے ہو تو پھر قرآن جیسا دوسرا قرآن بنا کر لے آؤ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا تو پھر دوسرا چیلنج ان کو دیا گیا کہ پورے قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے تو قرآن جیسی دس سورتیں ہی بنا کر لے آؤ جب اس چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے تو پھر انہیں چیلنج دیا گیا کہ قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ جیسا کہ پہلے پارے میں ہے سورہ بقرہ میں ان کن تم فی رزینا فتو بورت مسری ہی اگر تمہیں ہمارے کلام کے بارے میں شک ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی ایک شاعر ایک ادیب ایک خطیب ایک مصنف ایک معلف بنا کر لے آئے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ سارے مل کر سارے شاعر مل کر سارے ادیب مل کر سارے سردار مل کر قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو اور ظاہر ہے کہ قرآن کے مخالف قرآن کے اس چینل کو کبھی قبول نہ کر سکے نہ کل نہ آج نہ مستقبل میں تو قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعتبار سے سب سے بڑا موجزہ ہے کہ قرآن چیلنج دیتا رہا پہلوں کو بھی اور آج والوں کو بھی کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ لیکن وہ قرآن جیسی ایک صورت بھی بنا کر پیش نہ کر سکے یہ جو قرآن معجزہ ہے تو ایک تو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے موجزہ ہے دوسرے اسلوب کے اعتبار سے موجود ہے کہ نہ یہ شیر ہے اور نہ ہی نثر ہے تیسرے اتنا بڑا کلام لیکن اس کے مضامین میں کوئی تضاد نہیں ہے ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی نہیں ہے چوتھا پہلو قرآن میں بہت سارے علوم اللہ نے جمع فرما دیے پانچواں پہلو قرآن کریم کی پیشن گوئیاں قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی وہ حرف بحرف سچی ثابت ہوئیں اور چھٹا پہلو قرآن نے جو شریعت مسلمانوں کو دی ہے یہ جی شریعت بھی اپنی جامعیت کے اعتبار سے اعجاز کا معضہ ہونے کا ایک پہلو ہے فرمائے کہ بد من صفا تمون اور تم اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو فلم کم <لَكُم> پھر اگر یہ تم لوگوں کا کہنا نہ کر سکیں یہ چیلنج قبول نہ کر سکیں فعلم تو جان لو ان بعلم علم کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فہل ان تم مسلمون تو کیا تم اب مسلمان ہوتے ہو من کان یریید الحیات اب دنیا شخص دنیا کی زندگی وزین تہا اور اس کی زینت چاہتا ہے نف کی امال ہم سیاحا تو ہم ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دے دیتے ہیں وہم فیحا لا حصول اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جاتی ہے جن لوگوں کی زندگی کا مقصد اور جن کا نسب العین دنیا ہے اللہ پاک ان کو ڈبلو ان کے اعمال کا عطا فرما دیتے ہیں اگر ان کا مقصد دولت ہے تو دولت دے دی جاتی ہے اگر شہرت مقصد ہے تو شہرت دے دی جاتی ہے اقتدار مقصد ہے تو اقتدار دے دیا جاتا ہے عیاشی مقصد ہے تو عیاشی کے مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں لیکن یہ بھی سب کو نہیں سب کو نہیں دے دیا جاتا بلکہ جسے اللہ چاہے اسے دے دیتا ہے اگر ہر انسان کو اس کی طلب کے مطابق دنیا دے دی جاتی تو انسان اتنا جلد باز اور اتنا حریص ہے کہ شاید پھر آخرت کا طلبگار کوئی بھی نہ ہوتا سارے کے سارے دنیا ہی کے طلبگار بن جاتے کہ اللہ جو کچھ لینا ہے یہی دے دے آخرت میں تو دیکھا جائے گا انسان اتنا جلدباز ہے اور اتنا حریص اور لالچی ہے اور نقد کا اتنا خواہش مند ہے لیکن ہر شخص کو اللہ اس کی طلب کے مطابق دنیا نہیں دیتے بلکہ جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا من کا یرید الحیات الدنیا جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے آگے فرمایا کہ اجل نہ رہو فیحا ماں نشا لمن من تو ہم جتنا چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں ہر ایک کو نہیں دیتے بلکہ جسے چاہتے ہیں صرف اسے دے دیتے ہیں تو اس ایت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت ہے جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے دنیا دنیا کے مزے دنیا کی دولت دنیا کی شہرت دنیا کا اقتدار دنیا کی وہ بس یہی چاہیے اللہ اکبر بعض بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا دین سے بھی مقصد صرف دنیا ہوتا ہے دین سے بھی دنیا ہی چاہتے ہیں آخرت نہیں چاہتے ہیں نماز سے مقصد دنیا سخاوت سے مقصد دنیا جہاد سے مقصد دنیا قرآن کریم کی دعوت سے مقصد دنیا ایسے بد بھی ہوتے ہیں کہ دین سے بھی دنیا ہی کمانا چاہتے ہیں دنیا ہی لینا چاہتے ہیں اور ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ دنیا سے بھی مقصد ان کا دین ہوتا ہے تجارت کرتے دین کے لیے اور محنت مزدوری کرتے ایسی نگیت سے کہ محنت مزدوری سے بھی ان کی آخرت بنتی ہے انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ سارا مدار ہے نیت پر جیسا کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو آپ حضرات بھی بار بار سنتے رہتے ہیں حیرت عمر بن خطاب اللہ عنہ سے مروی ہے فرما کہ ان الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ ان نما لمری ان اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے ہجرت ہجرت بہت بڑا عمل ہے اور بڑی قربانی کا تقاضا کرتا ہے جو شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اپنے خاندان کو چھوڑتا ہے اپنی جائیداد کو چھوڑتا ہے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے لیکن فرمایا کہ اگر ہجرت سے بھی مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ ہجرت کا مقصد دنیا ہے تو پھر اس کو ہجرت سے اللہ کی رضا نہیں ملے گی دنیا ہی ملے گی ہجرت سے اس کو جنت نہیں ملے گی بلکہ ہجرت سے اس کو مادی فوائد ہی حاصل ہوں گے تو فرمایا کے من کا یرید الحیات الدنیا جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی سینت چاہتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کو ان کے عامال کا دنیا میں پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں بہم فی حا لائیو اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جاتی الدین علیہ السلوم فی الآخر یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے وہاں بھی تمافنا فی ہا اور ان کا کیا کرایا سب ضائع چلا گیا بات ما کانو یا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کرتے تھے جو کچھ بھی دنیا میں کیا وہ سب ضائع چلا گیا اگر ان کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں تھی اور آخرت نہیں تھی کتنے بڑے اعمال ہی کیوں نہ ہوں لیکن اگر اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے تو سب ضائع چلا گیا چنانچہ اللہ پاک نے سورہ کحف کے آخر میں فرمایا کل ہل نبی حکم بل فرما دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عامال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں ہیں آگے خود ہی جواب دیا اللہ دین ادم فی الحیاتی دنیا وہ لوگ جن کی ساری کوشش ساری تگ و دو دنیا ہی کی زندگی میں ضائع ہو گئی وہ سبون ان یو سین سن آ اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بنا رہے اور جنت بنا رہے لیکن ان کا سب کچھ ضائع چلا گیا تو نیت کے فطور کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے اور نیت درست ہو تو دنیا سے بھی آخرت کو خریدا جا سکتا ہے اور دیکھیے معمولی سے زاویہ فکر کی تبدیلی سے کیا سے کیا بن جاتا ہے معمولی سے زاویہ فکر کہ اگر ایک شخص مکان بناتا ہے اور مقصد یہ کہ میری وہ ہو جائے میری دولت میری عمارت اور میری سرداری کی دھاک بیٹھ جائے سارے محلے میں لوگ میرے مکان کا تذکرہ کریں یعنی دوسروں کو مرعوب کرنا اور دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا مقصد ہے مکان بنانے سے تو اس کا یہ مکان بنانا اس کے لیے وبال بن جائے گا لیکن اگر وہی شخص نیت یہ کرتا ہے مکان بناتا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو ایک راحت کا ٹھکانہ دے سکوں تاکہ اس مکان میں اللہ کی عبادت کر سکوں اس مکان میں درس قرآن کی محفل کا انعقاد کر سکوں نیت بدل دی تو وہی مکان اس کے لیے ذخیر آخرت بن جائے گا مشہور واقع ہے کسی صاحب نے مکان بنایا اور اس میں روشن دان رکھا اللہ والے نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہے انہوں نے کہا اس لیے تاکہ ہوا آئے تو انہوں نے کہا ہوا تو ہر صورت میں آئے گی اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ میں نے روشن دان اس لیے رکھا تاکہ اذان کی آواز آئے تو تمہیں اس روشن دان کے رکھنے کا بھی ثواب ملتا ہوا تو آتی ہی لیکن روشن دان رکھنے, رکھنے کا بھی ثواب ملتا ایک شخص ہاتھ پر گھڑی باندھتا ہے اور نیت یہ ہے نماز کے اوقات کا اہتمام کر سکوں میری نماز خزانہ ہو جائے تو یہ گھڑی باندھنا بھی اس کے لیے ثواب کا عمل بن جائے گا اجلا لباس پہنتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اچھے لباس کی صورت میں یہ دولت تمہارے جسم پر بھی نظر آنی چاہیے تو اجلا لباس پہننے کا بھی ثواب ملے گا تو نیت کی تبدیلی سے بڑا بڑا فرق پڑتا ہے اور اگر لباس پہننے کا مقصد نمود و نمائش ہے مردوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ کہ دوسری عورتوں کو مرعوب کرنا کہ میں پوری تقریب میں سب سے نمایاں نظر آؤں اس طرح کا لباس ہو اور دوسری عورتیں بس دیکھتی ہی رہ جائیں تو یہ لباس اس کے لیے وبال بن جائے گا اس لیے کہا گیا کہ لباس میں اگر آرائش کا پہلو ہو زیب و زینت کا پہلو یہ بھی صحیح ہے اور لباس میں آسائش کا پہلو ہو راحت اور آرام کا پہلو یہ بھی صحیح ہے لیکن لباس میں اگر نمائش کا پہلو ہو تو یہ غلط ہے آرائش صحیح ہے کہ لباس سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے اناسو باللباس تو اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں صاف ستھرا اور آرائش والا زیب و زینت والا لباس پہنوں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ نیت کرنا کوئی غلط نہیں اسی طریقے سے آسائش کا پہلو ہو کہ راحت ملے اور سطر کا پہلو ہو یہ بھی صحیح لیکن نمائش کی نیت ہو تو یہ صحیح نہیں ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نیت کی وجہ سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ جن کا مقصد دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان کے سارے اعمال دنیا کی زندگی میں ضائع چلے گئے افمن کان علابین ربی ہی کیا دنیا کا طالب اس کے برابر ہو سکتا ہے یہ پہلے تو ذکر تھا اس کا جو دنیا کا طلبگار ہے اب آگے فرمایا جا رہا ہے کیا یہ دنیا کا طالب اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے اس دلیل سمرات کیا ہے قرآن شاہدن ہوں اور اس کے ساتھ ایک گواہ اسی میں سے ہے یہ گواہ کیا ہے قرآن کریم کا اعجاز ممن قبل ہی کتاب موسا امام اور ایک اس سے پہلے بھی گواہ تھا یعنی موسا کی کتاب جو کہ امام ہے اور رحمت ہے بتایا ہی جا رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ شخص ہے جو صرف دنیا کا طلبگار ہے دنیا سے مقصد بھی دنیا اور دین سے مقصد بھی دنیا اس کی ساری تگ و دو دنیا کی شہرت دنیا کی عزت دنیا کی دولت دنیا کے اقتدار کے لیے ایک طرف تو وہ ہے دوسری طرف وہ شخص ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے اس کو قرآن دیا ہے پھر قرآن کے اندر ایک تو داخلی گواہ ہے اس کی سچائی کا اور وہ ہے قرآن کا موجودہ ہونا اور ایک خارجی گواہ ہے اور خارجی گواہ کیا ہے تورات جو موس علیہ السلام پر نازل ہوئی اور وہ تورات امام بھی ہے اور رحمت بھی یعنی اس کی ابتدا کی جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا رحمت کا ذریعہ ہے یقیناً یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے الاون نبی یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں مم یقور بھی من الحزاب اور گروہوں میں سے جو کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے فنارو مئو تو آج اس کے وعدے کی جگہ ہے دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے کون سے گروہ قرآن کا انکار کرتے کفار کے مختلف گروہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں انکار ہی نہیں کرتے معذ اللہ بد بخت قرآن کریم کی توہین بھی کرتے ہیں جیسا کہ آپ بہت دنوں سے اخبارات میں اور میڈیا میں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ امریکہ کے بدنام زمانہ قادری ٹری جونس نے بدبخت نے قرآن کریم پر مقدمہ چلایا اور پھر قرآن کریم کو کافی دیر تک مٹی کے تیل میں بھگو کر رکھا اور پھر اپنے خیال میں قرآن کو پھانسی کی سزا دی اس کو جلانے کی صورت میں ٹیری جونز ہو یا کوئی دوسرا حسد اور بغض کی آگ میں جلنے والا کافر اللہ فرماتے ہیں قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن کی توہین کرنے والوں کا ٹھکانہ وہ دو زخ ہے اور جان لیجیے کہ اس پادری نے قرآن کو جلا کر حقیقت میں قرآن کے مقابلے میں اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے اس لیے کہ دلیل کے جواب میں گالی دینا ان لوگوں کا شیوا ہوتا ہے جو ہار جائے وگرنہ جس کے پاس دلیل کے جواب میں دلیل ہو تو اسے گالی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر قرآن کے مقابلے میں عیسائیوں کے پاس کوئی مضبوط کتاب ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح کی مضموم حرکت کا ارتقاب نہ کرتے ہیں لیکن وہ جان چکے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جو انسانوں کو قرآن کی طرح متاثر کر سکے اور اب تک کے واقعات اور سانحات اس بات کے گواہ ہیں کہ جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتقاب کیا گیا تو مغرب میں حضور کی طرف اور زیادہ رجوع ہوا اور جب قرآن کی توہین کی گئی یا قرآن کو جلایا گیا تو اور زیادہ لوگ قرآن کی طرف مائل ہوئے تو قرآن تو حقیقت میں ایک نور ہے اس نور کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ایک خوشبو ہے اس خوشبو کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور ایسے جو دشمنان قرآن ہیں ان کا سب سے مؤثر جواب یہی ہے کہ وہ ہمیں جتنا قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں ہم اتنا ہی زیادہ قرآن کے قریب آئیں ہم قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم میں تدبر قرآن کریم کا سمجھنا اور قرآن پاک پر عمل کرنا اور قرآن پاک کو دوسروں تک حتیہ کہ پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنا اور ایسے معاشرے کی تشکیل دینے کی کوشش کرنا جہاں پر قرآن کریم کے سارے احکام ہمیں عملی طور پر نافذ دکھائی دیں یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہیں اور ایک حق جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا اس کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کا ادب اور احترام یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے بعض اوقات ہم سے بے ادبی کا ارتقاب ہوتا ہے خاص طور پر قرآن کریم کے جو پرانے نسخے ہیں اور قرآن کریم کے شکستہ وہ سیدھا اوراک ہیں بعض اوقات ان کی بے حرمتی ہوتی ہے کئی جگہ لوگوں نے قرآن کریم کے بسیدہ اور آگ کی بوریاں بھر کر رکھی ہوتی ہیں لیکن ان بوریوں کے لیے جگہ ایسی رکھتے ہیں جہاں بے ادبی کا ارتقاب ہو رہا ہے باتھ روموں کے قریب استنجے خانے کے قریب کو اسٹور بنا رکھا ہے اور بوریاں وہاں بھری ہوئی ہیں بعد لوگ ان بوریوں کو اور ان بسیدا اور آگ کو اٹھا کر سمندر میں ڈال کے آ جاتے ہیں نیٹی جیٹی کے پل پر ڈال دیتے ہیں اور اخبارات میں آپ نے بھی شاید یہ پڑا ہو اور تصویر دیکھی ہو میں نے بھی دیکھی تھی بہت دن پہلے کہ کچھ لوگ جو صبح کے وقت واکنگ کے لیے ساحلے سمندر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ساحل پر قرآن کریم کے نسخے اور قرآن کریم کے اوراق اور صفحات وہ بکھرے ہوئے تھے اور مجھے ایک صاحب نے بتایا اللہ معاف میں ہم سب کو کہ بارش کے دنوں سے پہلے بارش کا موسم شروع ہونے سے پہلے جو گندے نالوں کی صفائی کی جاتی ہے تو ایک جگہ گندے نالوں کی صفائی کی جا رہی تھی تو وہاں قرآن کریم کے مقدس اوراق باہر نکلے ہیں تو بہت سے لوگ ویسا ادب نہیں کرتے جیسا ادب کرنا چاہیے میں نے قرآن کریم کے وہ سیدھا یا شکستہ نسخوں کی حفاظت کے حوالے سے جو میں نے سوچا تو میرے خیال میں اس کی سب سے بہترین صورت تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پر کسی بھی مسجد میں جو قرآن کریم کے ایسے نسخے ہوں جن کے ابتدائی یا آخری چند صفحات پھٹ چکے ہوں تو نئے صفحات لگائے جائیں اور ان کی خوبصورت جلد بنا کر پھر ان کو دوبارہ مسجد میں رکھ دیا جائے بعد میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک دو صفحے پھٹ جاتے ہیں تو فون بوری میں ڈال دیتے ہیں اور چونکہ ہمارے ہاں نیکی کرنے میں بھی بھیڑ چال سی چلتی ہے تو لوگ دیکھا دیکھی یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے دوسرے رکھ رہے مسجد میں اور لوگ پڑھیں گے ہمیں سواب ملے گا تو جسے دیکھے رمضان مبارک میں دو چار نسخے اٹھائے لا رہا ہے اور لا کر الماریاں بھر رہا ہے بعض اوقات رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی بالخصوص ہرمین شریفین میں تو ایسا بہت ہوتا ہے وہاں بعض غیر سعودی یا سعودی لڑکے حرم کے ارد گرد پھیلے ہوتے ہیں اور پولیس سے چھپ چھپ کر وہ قرآن کریم کے نسخے بیچتے ہیں ان کا تو کاروبار چلتا ہے اور اکناف عالم سے آئے ہوئے مسلمان ان سے وہ نسخے خرید کر لے جا کر مسجد کے اندر حرم کے اندر رکھ دیتے ہیں اب سعودی جو ہیں وہ صرف ان نسخوں کو رہنے دیتے ہیں جو نسخے ان کے اپنے مطبوعہ ہے اس لیے کہ انہوں نے خود قرآن کریم کی تباد کے لیے اشاعت کے لیے بہت بڑا ورک قائم کر رکھا ہے اور اتنے نسخے چھاپتے ہیں کہ نہ صرف سعودیہ کی مساجد میں اور مدارس میں فراہم کیے جاتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں وہاں سے اور حد کے لیے جانے والوں کو بھی دیے جاتے ہیں تو وہ صرف وہی نسخے رہنے دیتے ہیں جو ان کے اپنے مطبوعہ۔ دوسرے نسخے وہ باہر رہنے نہیں دیتے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو حرم میں خدمت کے لیے مقرر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب ضرورت سے زائد نسخے لوگوں نے رکھ دیے تو وہ اٹھاتے جاتے ہیں اور ٹرالیاں بھر بھر کر اور پھر ٹرک بھر بھر کر نامعلوم کہاں لے جاتے ہیں اور لوگ ہیں کہ بعض نہیں آتے یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب حاصل کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے کہ میں کوئی نہ کوئی نسخہ خرید کر بلکہ کئی کے نسخے خرید کر حرم میں رکھ دوں اب اس بےچارے کو یہ پتہ نہیں کہ وہاں تو اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا تو نیکی کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے صرف جذباتیت کا شکار ہونا یہ کافی نہیں ہے تو موقع محل کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے دیکھا جائے کس چیز کی ضرورت ہے وہ نیک عمل وہاں کیا جائے اسی طریقے سے بھیک دینے میں بھی دیکھا کہ جو وہاں بھیک مانگنے والے ہیں پیشہ ور قسم کے بیکاری لوگ ان کو زکاط بھی دے دیتے ہیں حالانکہ ان میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر بیکاری مالدار ہوتے ہیں اکثر بیکاری صاحب نصاب ہوتے ہیں ان میں ایسے ایسے تیز سرار بھی ہوتے ہیں جو ایک ایک دن میں پانچ پانچ سو ہزار ہزار ریال کما لیتے ہیں جبکہ ہمارے جیسے لوگ ایک ہزار سے ریال سے پورے عمرے کے دن کے اخراجات پورے کر لیتے ہیں اور وہ ایک دن میں کما ہے اب یہ زکوٰۃ اس کو دے رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ وہ تو خود صاحب نصاب ہے مالدار ہے اس کو زکوٰۃ کا دینا جائز نہیں ہے ایک چیز دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہاں جو مانگنے والے راستوں میں بیٹھتے ہیں تو اکثر کے آزاد کٹے ہوئے میں نے کہا یا اللہ یہ کہاں سے ایسی مخلوق آ گئی کہ سب کے آزاد کٹے ہوئے کیا ان کے والدین نے کاٹ دیے یا سب کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ ٹانگیں کٹی ہوئی اور ہاتھ تو سب کے کٹے ہوئے اور آدھے ہاتھ جب غور سے دیکھا تو وہ ڈرامے باز ہوشیار لوگ یہ کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں عورتیں کہ اپنے ہاتھ یوں کرتے ہیں اور ایک جرسی سی پہنی ہوتی ہے اس میں سے صرف یہ کہنی نظر آتی ہے ہاتھ کو دورہ کر لیتے ہیں یہ ہاتھ نظر نہیں آتا یہ بھی پیچھے چلا گیا اور اس طرح پیچھے چلا گیا تو صرف کہنی نظر آتی ہے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اب وہ ایسے ہلاتے جاتے ہیں اللہ کے نام پر دیتے جاؤ اور لوگ دے رہے ہیں یہ تو کٹے ہوئے ہاتھ ہے تو باقاعدہ ہم نے کھول کر دیکھا جب ایک ساتھی نے اس کے کپڑے کو ہٹانا چاہا تو اس کی جو چھوٹی بچی کی ماں ہوگی یا کوئی بھی سرپرست وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کو فون بھگا دیا کہ تمہیں کیا حق ہے اس کو کھولنے تو ارض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے نسخے ضرورت ہو تو رکھے نہ اچھا بعض بڑی مساجد میں تو لوگ الماریاں بھر دیتے اور بعض پسماندہ علاقے بالکل محروم رہتے ہیں وہاں کوئی رکھتا ہی نہیں ہے مسجد میں قرآن ہی نہیں ہے یا قرآن کریم ہے تو بالکل بوسید آتے ہیں تو بھائیوں میری نظر میں تو سب سے پہلا کام کرنے کا جو ہے اور اللہ نے مجھے توفیق دی تو ان شاء اللہ ہم یہ کام کریں گے اور آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیجیے گا کہ مساجد سے نسخے اکٹھے کیے جائیں اور جو بسیدہ نسخے ان کی دوبارہ خوبصورت جلد بنا کر پھر ان کو مسجد میں رکھ دیا گیا اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے ہمارا مسئلہ عجیب ہے جن لوگوں کے ذہن اور دماغ پر دنیا چھائی ہوئی ہے وہ دین کے ہر کام سے بس دنیا ہی کمانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے ایت کریمہ پڑھی اور میں نے اس کے زمر میں ارض کیا تو وہ دین کے کام سے بھی دنیا کمانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ جو جلد والا مسئلہ ہے تو میں حیران رہ گیا کہ بعض لوگوں نے اس کو بھی پیشہ بنا لیا دنیا کمانے کا پیشہ بنا لیا یہاں ایک دن دو نوجوان آئے میرے پاس میں تو اندر چونکہ بیٹھتا ہوں وہ آئے انہوں نے کہا کہ مسجد میں الماریوں میں جو مشیدہ قرآن کریم ہے ہم ان کی جلد بنا دیں ننکا بنا دو بھائی ہمیں بڑا خوش ہوا بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ جلد بنانے کے لیے آئے ہیں جب میں نماز کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ باہر سہن میں انہوں نے الماریوں سے قرآن ل... نکال کر سپاہیوں پر ڈھیر لگائے ہوئے اور چندے کے اشتہار دائیں بائیں سامنے ہر طرف رکھے ہوئے میں قرآن کریم کی جلد کی جا رہی ہے تو جو تعاون کر سکتے ہیں آپ تعاون کرتے جائیے اور ساتھ بکس رکھا ہوا ہے چندے کے لیے میں تو دیکھ کر تنگ رہ گیا یہ کیا کمائی کا طریقہ ہے اب جا ہے مسلمان کو قرآن سے محبت تو ہے ہر ایک قرآن کے نام پر دیتا ہے اب جانے والے لوگ وہ سب دے رہے ہیں یہ کیا چکر بازی ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم نے تو کہا تم اللہ کی رضا کے لیے جلد بناتے ہیں اللہ کے لیے بنا رہے ہیں لیکن جو کوئی تعاون کرنا چاہے یہ اشتہار فوراً اٹھاؤ شام تک جلد جتنے بھی نسخے آپ جلد کر لیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ ایک کی لاگ آپ لیتے ہیں تو وہ ہم سے وصول کر لیجیے گا اور بس جائیے لیکن یہ چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب لکھ کر لگا رکھا ہے پچاس روپے فی قرآن اب ماشاء ایسے مسلمان بھی ہیں جو دس قرآن کی وہ جلد سازی کے پیسے دے رہے ہیں اور بیس قرآن کریم کے تو ان کے تو مزے لگے ہوئے تو ان کے اشتہار اٹھائے اور پھر شام تک انہوں نے جتنی جلدیں بنائی ان کا حساب کر کے ہم نے ان کو فارغ کر دیا تو ایک طریقہ تو یہ ہے میں یہ بیان اس لیے کرتا ہوں بعض جگہ میں نے بیان کی کہ شاید اللہ پاک کسی کے دل میں ڈال دے اور اس کو ایک تحریر کی شکل مل جائے دوسرا طریقہ یہ کہ جو دوسرا جو کام کرنے کا ہے کہ جو کاغذ بالکل ہی وہ سیدھا ہو چکے ہوں اور استعمال کے قابل نہیں ہے ان کی جلد کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہے تو ان سارے کاغذات کو جمع کرنا چاہیے اور پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ کوئی پلاٹ لگایا جائے اور ان میں سے حروف اڑا دیے جائے اور وہ پانی کسی محفوظ جگہ پر بہا دیا جائے اور اس سے جو گودا پھر حاصل ہو اس سے دوبارہ کاغذ بنا کر یا تو قرآن کریم کو چھاپا جائے یا پھر کوئی گتہ وغیرہ بنا لیا جائے تاکہ یہ جو کروڑوں اربوں روپے کا کاغذ ہم ضائع کرتے ہیں سمندر میں پھینک کر اور قبرستان میں دفن کر کے اور کنو میں ڈال کر اس ضائع کرنے سے بھی ہم بچ جائیں صحیح طریقہ میری ناقص سوچ کے مطابق یہ ہے اور میں نے اس سلسلے میں کچھ معلومات کی تو ایک صاحب تو تھے انہوں نے ماشاءاللہ دریائے جہلم پر ایسی فیکٹری لگائی تھی جس فیکٹری میں وہ پورے پنجاب سے یا شاید ہو سکتا دوسرے صوبوں سے بھی قرآن کریم کے شکستہ اور آق اور رسخوں کو جمع کرتے تھے اور پھر ان کو گلاتے تھے اور دوبارہ کاغذ بنا کر پھر قرآن کریم چھاپتے تھے اور وہ تقسیم کرتے تھے اور مق... انہوں نے یہ جو کاروبار شروع کیا ہوا تھا نہفع اور نہ نقصان کی بنیاد پر ان کے بارے میں تو مجھے پتا چلا میں تحقیق میں لگا رہا تو پتا چلا کہ ان بےچاروں نے تو چھوڑ دیا کام لیکن یہ کام اب بھی ہو رہا ہے بعض جگہ پر کہ شکستہ اوراق کو جمع کر کے ان سے حروف کو مٹایا جاتا ہے اور پھر کاغذ کا گودا بنا کر اس کو قابل استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کرنے کا کام ہے اللہ پاک کسی کے دل میں ڈال دے تو اس طریقے سے قرآن کریم کے تقدس کا اور ادب اور احترام کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں مگر نہ یہ طریقہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بوریاں بھر بار کر جا کر نیتی جیتی کے پل پر پھینک کر آ جائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم نے مقدس اوراق کی حفاظت کا حق ادا کر دی تو قرآن کریم کے مختلف حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے اس کا ادب اور احترام اور مقدس اوراق کی صحیح طریقے سے حفاظت تو یہ بدبخت جتنا ہمارے دل میں معذ اللہ قرآن سے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اتنے ہی زیادہ قرآن کی محبت دل میں پیدا کریں یہ ہم سے قرآن کی بے ادبی کروانا چاہتے ہیں ہم اتنے ہی زیادہ قرآن کریم کا ادب کریں اس لیے کہ الحمد مسلمان ادب کرنے والے لوگ ہیں ادب اسلام کا ایک حصہ ہے ہمارے دین کا ایک حصہ ہے حصہ نہیں بلکہ کہا گیا دین کلو ادب دین تو سارے کا سارا ادب کا نام ہے ادب کا نام دین ہے بے ادبی بے دینی ہے اور ادب یہ دینداری ہے ہم ادب کرنے والے بنے یہ بے ادبی کروانا چاہتے ہیں ہم سے ہاں ہماری وہ مظلومہ بہن اور بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی نام کی اس کے بارے میں اس کی سگی ہمشیرہ نے یہ بتایا کہ بعض اوقات امریکی درندے اس کے جسم سے سارے کپڑے اتار لیتے ہیں وہ قرآن کریم کی حافظہ ہے قرآن کریم کا ادب اور احترام اس کے دل میں ہے تو بدبخت بخت قرآن کریم کے نسخے کو فرش پر پٹخ دیتے ہیں اور پھر اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے نسخے پر پاؤں رکھ کر آؤ تو تمہیں لباس دیا جائے گا بھی ادبی کروانا چاہتے ہیں گوانتا ناموبے میں جو مجاہدین قید تھے انہیں روحانی اور قلبی اذیت پہنچانے کے لیے ان کے سامنے قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے بعض اوقات قرآن کریم کے مقدس اورا کو گٹر میں بہایا جاتا ہے محض ان کو تکلیف دینے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ جتنا ہم سے بے ادبی کروانا چاہتے ہیں ہم اتنے ہی زیادہ ادب کرنے والے بن جائیں اور حقوق ادا کرنے والے بن جائیں تو فرمایا کے گروہوں میں سے جو گروہ بھی قرآن کا انکار کرتا ہے تو اس کے بعد ایک ہی جگہ دو سخ ہے فلاں آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑھے لارا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں پڑھنے والے کہاں تھے ختاب حضور سے ہے سمجھایا ہمارے جیسوں کو جا رہا ہے کہ تم قرآن کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں شک نہ کرو انہو الحق من ربک یہ کہتے رب کی طرف سے ولیکن اکثر ناس لا يؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ممن اسرا اللہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے یاد رکھیے توحید کا انکار یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے نبوت و رسالت کا انکار یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے اور قرآن کی صداقت سے انکار یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے اللہ کے رزون اللہ رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا عمومی طور پر تو سب کو پیش کیا جائے گا خاص طور پر اللہ پر جھوٹ گڑنے والوں کو پیش کیا جائے گا بے اکول الشہاد اور پھر گواہ کہیں گے ہاں الا اللہ کزب اللہ ربی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا یہ کون گواہ ہے جو یہ گواہی دیں گے بعض نے کہا فرشتے گواہی دیں گے بعض نے کہا اللہ کے نبی گواہی دیں گے بعض نے کہا مسلمان گواہی دیں گے اور بعض نے کہا کہ خود ان کے اپنے آزاد گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ ہے تیرے اوپر جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کی نسبت کرنے والے گواہ گواہی دیں گے اللہ اللہ کی نانت ہے پر اس سلسلے میں ایک حدیث بھی سن لیجیے یہ جو گواہی کا ذکر آیا تو ایک حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا حضرت ابن عمر رد رنما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سرگوشی کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ مومن کو قریب کرے گا اکاش وہ مومن میں ہوں اے کاش وہ مومن آپ ہوں اللہ ایک مسلمان کو اپنے قریب کرے گا اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا دوسرے انسانوں سے اس کو چھپا لے گا اور پھر اس کو اس کے گنا بتلائے گا اور اللہ فرمائے گا عطا اریف زمبا کا زا عطا اریف زمبا کا زا کیا تجھے فلاں گنا یاد ہے فلاں گنا یاد ہے فلاں گنا یاد ہے اور وہ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ مجھے اپنے گناہ یاد ہے میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں جب اللہ اس کو اس کے گنا جتلا دے گا تو وہ بندہ دل میں سوچے گا میں تو مارا گیا ختم یہاں تو سارے گنا بتائے جا رہے ہیں سارے گنا یاد کرائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک ہی گنا میری ہلاکت کے لیے اور میرے دو میں جانے کے لیے کافی ہے اور یہاں تو گناوں کی ایک لمبی فرست ہے تو دل میں سوچے گا کہ میں تو مارا گیا اللہ اکبر تو اللہ فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا میں آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں پھر اس کے نیک آمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ड़یو, ड़یو, ड़یو, اور ड़یو, کا اللہ کے سامنے گواہی دیں گے اور اللہ خود گواہوں کو کھڑا کریں گے کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے اوپر جھوٹ بولا کرتے تھے تو نبی اکرم صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے یہی احت کریما پڑی اللہ کزبو اللہ رب اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے کون ظالم ان اللہ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے انسانوں کو روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا اِبَجَا اور اللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے ہیں وَهُمْ ہم هُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کا اور وہی ہیں آخرت کا انکار کرنے والے اُلَا اِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْعَرْضِ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو زمین پر آجز نہ کر سکے وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار ہوگا یزا اف لہم العذاب انہیں دگنا عذاب دیا لائے گا ما کانو یستطیعون السمعہ نہ ہی یہ سنتے تھے دنیا میں اللہ کے کلام کو وما کانو یبصرون اور نہ ہی دیکھتے تھے اولائک اللہ جنہاں خسرو انفسہم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بظل بظل ان هم ما كانوا يفترون اور يفترون ارب معبود غائب ہو گئے جو انہوں نے गढ़ رکھے تھے لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون یقینا یہ اخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان الذين امنوا وعمل الصالحات لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے باخبتو الى ربهم اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے آجزی اختیار کی خدا ایک اصحب الجن یہ ہیں جنت والے ہم خالدون یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے مسر الفریق دونوں جماعتوں کی مثال ایسے ہیں کل عامہ بل اصم بل بصیر بسے اندا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا کہ کافر کی مثال اندھے کی سی اور بہرے کی سی اور مومن کی مثال دیکھنے والے اور سننے والے کی ہر یستیانی مسئلہ لوگوں کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے کیا اندھا اور بینا اور بہرا اور سننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہر جز نہیں افلا تذکرون تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا نمر الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا محب لنا من لدنک رحمتا انک انت المخاب یا رب رحم فرما یا رب کرم فرما یا اللہ تیرے حقوق تیرے نبی کے حقوق تیری کتاب مقدس کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس کتاب مقدس کا ادب کرنے اس کی تلاوت کرنے اسے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما اللہ اگر تو چاہے اللہ اگر تو چاہے تو مچھی مچھر سے کام لے سکتے ہیں یا اللہ ہم گناگار بندوں سے اپنی کتاب مقدس کی خدمت کا کچھ کام لے لے اے اللہ ہمیں اپنی کتاب مقدس کے خادموں میں شامل فرما دے یا اللہ کرم فرما دے رحم فرما دے معاف فرما دے اے اللہ جب تک زندہ ہے ایمان پر زندہ رکھنا قرآن پر زندہ رکھنا یا اللہ اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں ایمان اور قرآن پر خاتمہ نصیب فرمانا یا اللہ یا اللہ دنیا میں بھی ذلت سے بچا لے اور آخرت میں بھی ذلت سے بچا لینا یا رب دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا یا اللہ تیرے پیارے نبی نے جو حدیث بیان کی کہ تُو گناہ مسلمانوں مسلمان کو اس کے گناہوں کا اقرار کروانے کے بعد اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا یا اللہ وہ گناگار مسلمان ہم کو بنا دینا یا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دینا یا اللہ یا اللہ ہماری ساری جی ضروریات ب عزت طریقے سے پوری فرما دے یا اللہ تو صرف اپنا محتاج بنا کسی کسی انسان کا محتاج نہ بنانا یا رب کرم فرما رحم فرما معاف فرما جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما اور ہم سب بیمار ہیں ہم سب کو شفا عطا فرما جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما ہمارے مرحوبین کی مغفرت فرما ہمارے ایک بھائی مسجد کے باغیچے کی ہمیشہ خدمت کرتے رہتے ہیں ان کی والدہ چند دن پہلے انتقال کر گئی انہیں دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما اور جن کے عزیز دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما ربنا اپنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقن عذاب النار ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم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 اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے سلائی بینر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا www.taskran.com